اللہ تعالی ہمارے افعال احوال اقوال اور اعمال پر رحم فرما کر اپنی رضا نصیب فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقامت اسلامی العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے پانچویں نقطے میں جاری ہے پانچویں نقطے میں استاد محترم اسلام سے قبل کے عالمی نظام اور اسلام کے بعد کے عالمی نظام کے سلسلے میں پیغمبر علیہ کی حکومت کا تذکرہ کر چکے ہیں اب خلافت راشدہ کے تذکرے کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ سبق میں ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ کیا تھا آج کے درس میں ہم انشاء اللہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا مختصر کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیئیس ہجری سے شروع ہوتی ہے اور چھتیس ہجری تک جاری رہتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ابول فیروز مجوسی نے حملہ کیا اور وہ اس حملے میں زخمی ہوئے تو ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے عبداللہ اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ خلیفہ بنائے تو انہوں نے فرمایا خلافت یہ ایک ذمہ داری ہے اور میں نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی یعنی کبھی مجھے یہ پسند نہیں آئی کہ اس طرح کی ذمہ داری میں اپنے گھر والوں کے لیے قبول کروں بے حسب عمر کے خاندان کے لیے یہ کافی ہے کہ ان میں سے ایک کا حساب کتاب کیا جائے اور سب اس مصیبت اور حساب کتاب میں گرفتار نہ ہو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے معاملے کو چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمایا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی یعنی عشرے مبشرہ بالجنہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں سے چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری ہوالے کی عمر رضی اللہ عنہ نے چھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور فرمایا کہ ان کے ساتھ میرے بیٹے عبد اللہ بھی شریک ہوں تاکہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ فیصلہ کر سکے لیکن خلافت قبول کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے وہ چھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ تھے عثمان بن عفان علی بن ابی طالب عبد الرحمان بن عوف زبیر بن عوام طلحہ بن عبید اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان چھ کے چھ صحابہ کرام کو بلایا اور انہیں امر فرمایا کہ میری وفات کے بعد میرے انتقال کے بعد آپ لوگ جمع ہوں اور تین دن کے اندر اندر ایک نیا خلیفہ آپ حضرات منتخب کریں اور مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو پہرے دار مقرر کیا گیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں وسیعت کی کہ ان اجما خم ستنالا ان چھ میں سے اگر پانچ کسی ایک پر متفق ہو جائیں اور ایک مخالفت کرے تو اس کی گردن اڑا دو اور فرمایا کہ اگر ان صحابہ میں سے تین ایک پر اور تین دوسرے پر متفق ہو جائیں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ثالثی کا فریضہ انجام دیں اور اس اختلاف کو رفع کر کے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کریں اور اگر وہ اس سالسی کے فیصلے پر راضی نہ ہو تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہو اس طرف کے گروہ کو ترجیح دی جائے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی فضیلت بیان کی اور ان کی خصوصیات کی تعریف کی اور آخر میں فرمایا خلافت اللہ احد علی عثمان میرا خیال یہ ہے کہ خلافت عثمان یا علی میں سے کسی ایک کو ملنی ہے اور حقیقت میں بھی اسی طرح ہوا شورا کا اجلاس ہوا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ منتخب کیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان کی بیت کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت بڑی بڑی فتحات ہوئی یہاں تک کہ فارس کا اس زمانے کا جو سب سے بڑا کسرا تھا وہ قتل کیا گیا بلاد فارس فی الاسلام اور یہ فارس کے جو علاقے ہیں یہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فاتح لشکر کے لشکر شمالی افریقہ میں داخل ہوئے اور اندلس تک جا پہنچے لیکن وہاں پر انہوں نے پڑاؤ نہیں کیا وہاں پر وہ رکے نہیں بلکہ واپس آ وفتحت منطقه بلاد الري واعال الجزيره حول بحر قزوين الى تخوم اور وہ وار جن میں اکثر ترک قوم آباد ہیں یہ علاقے بھی فتح ہوئے بحر قزوين یعنی دریائے اسپین سے આજ کل کے زمانے کا جو ترکی ہے یہاں تک کا علاقہ فتح ہوا وهكذا اقبلت الدنيا على المسلمين تماما كما بشرهم بها رسول الله الله عليه وسلم اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت عملی طور پر سامنے آئی جس میں انہوں نے پوری دنیا کی فتوحات کی بشارت مسلمانوں کو دی تھی میرے بھائیوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑی بڑی فتوحات ہوئیں اور اقتصادی اعتبار سے مسلمانوں نے بہت زیادہ ترقی کی آخر شیطان نے بھی اپنا کام دکھایا مسلمانوں کے درمیان اختلافات نے سر اٹھانے شروع کیے بہت بڑے بڑے فتنہ پرور قسم کے لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست اور ان کی پالیسیوں کے خلاف بغاوت شروع کی آخر وہ ہوا جو کہ مشہور ہے یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا ان کے اپنے گھر میں اور ان کو اپنے ہی گھر میں بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا گیا رضی اللہ عنہ ارداہ اللہ تعالی ان کی شہادت کو قبول فرمائے اس کے بعد مسلمانوں کے سامنے فتنے کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو آج تک جاری ہے ان فتنوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا خیر یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ تو بدل نہیں سکتا ولی اللہ عمر ام قبل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے شروع میں بھی اور آخر میں بھی پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ جل جلال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور ان کے معاونین سے راضی ہو جنہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بڑی خدمات پیش کی خصوصی طور پر قرآن کریم کو جمع کرنا اور قرآن کریم کو نسخوں کی شکل میں پوری دنیا میں تقسیم کرنا یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی خدمت تھی اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی خلف راشدین کی اتباع کرتے ہوئے ان کے نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وصحب اجمائین سبحان اکلدر